بسم اللہ الرحمن الرّحمن الرحمہ الحمد اللہ علیہ وحمد علی السلام علیکم و صلی اللہ وبرکاتہ صبح الطاَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ الشب ان باقی تمام سامعین خارہ نگرام برادران سب کو حسین بار سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دعوت, دعوت اے شریف میں سے دربر پانچ سو یعنی ایکم نوے ابلغ تیس ابلغ دو سو اکتیس ہے ہاں جی دو سو دو <coughs> فائیو ایٹ ای نائن جو ہے نواز شریف کا شروع سے لیکر ابھی تک کی درست کی تعداد ہے اور دو سو اکتیس اوراد فتح کے درست تعداد ہے ہاں جی اوراج فتح میں سے ہمارے سلسلے دار جو ہے اسما الحسن کی شرح توضیع میں ہیں یا اللہ کی اسما الحسن میں سے ہم لوگ جو ہے چھٹے سے مقدس یا قدوس کی توضیح میں تھا اس کی لغوی توضیح آپ لوگوں کا جو ہے مختصر پہنچا دیا ابھی جو ہے آج کے درس میں اس سے یہ نقطہ ہے کہ القدس قرآن پاک میں کہ قرآن پاک میں یہ مقدس لفظ کہاں کہاں ذکر ہوا ہے اور کہاں جو ہے اور, اور کس معنیٰ میں ہے کہاں ذکر ہوا ہے کتنے جگہوں پر کتنے مقامات پر یہ آپ کو پہلے بھی تھوڑا ذکر ہوا ابھی اسی نوطے کو تو بیان کروں گا آج کے درس میں شہر آج کے درس کیڈنگ یہ ہے کہ القدس قرآن پاک میں تو یہ سب مقدس جو ہے قرآن پاک میں صرف دو مرتبہ آیا ہے ہاں جی یہ سب مقدس قرآن پاک میں یا قدوس قدوس لدوس دو مرتبہ آیا نمبر ایک جو ہے اس میں آیا ہے سر حشی حشر کے تیس ہےقدس السلام المن المحمن العزیز الجبار المدل سبحان اللہ عمائے سکون یہ مبارک آئے ہے ہاں جی تو یہ ہے سورہ حشر عائد نمبر تیزی سے اس کے آخری میں ہے ہاں جی ترجمہ اس کے یہ ہے وہی وہ خدا ہے واللہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللّہ الملک المؤمن وسلام المومن الجبار العزیزالجبارمتقبر <تصفيق> و بادشاہ ہے الملک هو الملک و بادشاہ ہے القدوس ایبوں سے پاک السلام سلامتی دینے والا المومنام امن امان دینے والا المحمن نگہ بانی کرنے والا ہاں جی العزیز بعضت الجبار دبدبا والا اور المتقبر بڑی طاقت والا ہاں جی اور بڑائی والا الجبار کا جو ہے دو منع کیا ہے دبا والا بھی بڑی طاقت والا بھی معنی میں کیا ہے اور متقبیر کے معنی بڑائی والا اللہ ان کے شرک آمیز باتوں سے منظہ ہے سبحان اللہ اللہ پاک و منظہ عمان شرکون ان کو فارغ ریش کے باقی قوموں کی شرک آمیز باتوں سے اللہ کے ذات پاک اور منظہ ہے تو اس شاعد کے توضیع کے ذہن میں جو کی جو ہے توضیح اس مقدس عائد میں اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کو ثابت کرنے کے بعد ہاں جی ہو اللّہ لذیل اللہ اللہ کے سوا اللہ تو وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اِساج میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کو ثابت کرنے کے بعد اللہ کے بادشاہ حقیقی ہونے کا ذکر فرمایا ملک فرمایا پھر القدوس کی صفح ذکر فرما کر یہ حقیقت بھی واضح کر دیا ملک القدوس کہ اللہ ایسا بادشاہ جو ان تمام نقائص بایوب و خامیوں اور کمزوریوں سے پاک اور منظہ ہیں جو دنیاوی بادشاہوں میں ہوتے ہیں الملک القدوس سے کہا کہ اللہ حقیقی کی بادشاہ ہے اور ان تمام ایبوں اور نقائص اور خامیوں سے کمزوریوں سے پاک اور منظہ ہے جو دنیاوی بادشاہوں میں ہوتے ہیں دنیائی باچوں میں ظلم ہوتی ہے اللہ ظلم سے پاک اور پاک ظاہر ان میں ان کی جہالت کی وجہ سے غلط فیصلے کرتے ہیں یا کرتے یا کراتے ہیں لیکن جال سے لیکن اللہ جو ہے جال سے پاکے لیکن اللہ تعالی جو ہے جال سے پاک ہے اس کا علم کائنات کے ہر شے پر محیط ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اپنے رعایا پر اپنے تسلط جمانے کے لیے اللہ تعالیٰ ظلم و ستم روا رکھتے ہیں ہاں جی اپنے رایہ پر جو ہے دنیا کے بادشاہ جو ہے اپنے رایہ پر جو ہے ہاں جی اپنی تسلط جمانے کے لیے ظلم و ستم روادہ رکھتے ہیں روا رکھتے ہیں لیکن اللہ جو ہے ظلم سے پاک ہے وہ سراپاد انصاف ہے دنیاوی بادشاہوں کو اپنے دشمنوں سے مغلو ہونے کا خوف ہوتا ہے دنیای بادشاہوں کو اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے سرکش دشمنوں کو جو ہے نابود کرنے کے بعد فرمایا فَدَمْ دم دم علیہ رب فسو والا فقبہ سورہ شم ساد نمبر سولہ جو پندرہ سولہ میں جو اس کے ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب ڈھایا عذاب دعایا پھر سب کو زمین کے برابر کر دیا ملیامیٹ کر دیا دم دم عالم رب ملیا مت کر دے ان کے رب نے ان کی سرزمین کو کس وجہ سے بزم بھی ان کی گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نے حضر کیا پھسوا میامیٹ کر کے اس کو بالکل پلین کر دیا ملیامت کر دیا ان کو نیشن نابود کر دیا, کر دیا،, کر دیا، الفاظ میں لیکن ولا خوف وبہ اور اسے اس عذاب کے انجام کا کوئی خوف نہیں ولاء خوف اس کو کوئی خوف نہیں باس عذاب کے انجام کا کبھی لوگ کوئی بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی آنج احتجاج کرے گا کوئی پریشانی ایجاد کرے گا ایسا کوئی خوف نہیں اللہ تعالیٰ کے ذات کے بس القدوس یعنی ایسی پاک و پاغیدہ ذات ہے کہ حقیقت میں اس ذات اقدس کی پاکی و طہارت کے ادراک سے بشر وقول عاجز ہے حقیقت میں جو ہاں جی اساقت اقداس کی جو پاکی اور تہرت کے ادراک سے بشر اور انسانی وقلاج سے یعنی اللہ ایسی ذات اقداس ہے جو من جمیل جہاد پاکی کے تمام کمالات سے موصوف ہے تعالیٰ ایسی ذات اقدس ہے جو من جمیل جہاد یعنی ہر جہاد سے پاکی کے تمام کمالات سے موصوف ہے اور ہمیشہ سے موصوف ہے اور موصول رہے گا اللہ ہمیشہ سے ہر کمال صفت کمال سے موصوف ہے اور موصوف رہے گا انسان اپنی عقل و سوچ کے مطابق پاکی کا تصور و تعقل کرتا ہے لیکن انسان اپنی سوچ کے مطابق جو ہے پاکی کا تاقل تصور و تعقل کرتا ہے سوچتا ہے جب کہ جس طرح اقول بشر اللہ کے ذات کے ادراک سے عزیز ہے انسان اللہ کے ذات کے کمال کو ادراک نہیں کر سکتا ہے اسی طرح اس کے صفات کے ادراک سے بھی اس سے عزیز ہے جس ذات سے عاجیز ہے اس طرح اس کے صفات سے بھی آجی ہے کیونکہ اس کے صفات تمام صفات کمالی میں اطلاق موجود ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے آخر نہیں وہ سب ایک باہر لاساحل ہے لیکن جتنے اس کی عقل و شعور پاکی کی عظمت و کمالات کا ادراک کر سکتے ہیں ان انسان کی یعنی جتنی اس کے یعنی انسان کے عقل و شعور اللہ کی پاکی کی عظمت و ادرا ادا کمالات کا ادراک کر سکتے ہیں وہ اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں انسان اور معترف ہوا معتقد اور اسے کا انسان معترف ہے اور معتقد تو ایک آیا جو ہے یہ وہ سورہ حشر کے عید نمبر تیس اور آخر رقو میں ہے کہ اس میں القدوس اللہ تعالیٰ کے اسمال حسنہ کے ذہن میں ہے دوسری موری جو ہیں یوسف یہ تھے ہے بولی اللہ ما فِِ سماوات و محاف الملک القدوس الحکیم یہ مقدس آیتِ سر جمعہ نمبر ایک ہے جو اللہ فرماتے ہیں یوسف بول اللہ ما فِ سماوات و ماحل جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں موجود ہے سب اس اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یہ سب بھی تسبیح کرتے ہیں پاکی بیان کا دلی اللہ اللہ تعالیٰ کے ما فر سماوات و ما فر جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں الملک القدوس العزیز الحکیم جو بادشاہ نہت پاکیزہ القدوس بڑا غالب آنے والا العزیز الالحکیم حکمت والا ہے ہاں یہ جی والا جو ہے جو کہ جو تمام آسمان و زمینوں میں اس کی بادشاہت ہوتی ہے ہن سن زمین میں اس کی تسبیح ہوتی ہے اور وہ بادشاہ حقیقی ہے اور ہر ابنغص پاک و پاکزہ اللہ ہے بادشاہ ہے اور ہر چیز پر غالب غلبہ رہنے والا اللہ ہے بادشاہ اور حکیم اور اس کی ہر کام حکمت پر مبنی بادشاہ ہر کام حکمت پر مبنی تو اس مقدس آیت میں اس آیت میں بھی پوری کائنات از آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کے تسبیح خوان ہونے کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے صفات میں سے الملک ذکر ہوا سب سے پہلے الملک ذکر ہوا پھر القدوس پھر العزیز اور حکیم کے صفات ذکر فرمائے تو ان صفات میں سوچا جائے تو صفات تو سوچا جائے تو حقیقت میں القدوس اور العزیز الحکیم تینوں صفات حقیقت میں اللہ کے الملک یعنی بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس ذات اقدس کے اوثا بیان فرما رہے ہیں ہاں <تصفح> جی اللہ تعالیٰ کے جو ہے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے جو ہے اس کی صفات بیان کر رہے ہیں مفسرین نے ساتھ کی توجہ کن فرمائے کہ سوچا جائے تو حقیقت میں اللہ القدوس اور العزیز الحکیم یہ تینوں صفات حقیقت میں اللہ کے الملک یعنی بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس ذات اقداس کے اوسا بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ذات ایسا بادشاہ ہے کہ اللہ کے ذات ہاں جی اس کی سفات بینک نے بادشاہ نے لحاظ سے تو کہ وہ ذات ایسا بادشاہ ہے جو ہر قسم کے عیب و نقس و کمزوریوں سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز پر غلبہ و قدرت و اتھارٹی رکھنے والا ہے اللہ عزیز ہر چیز پر قدرت حکمت ہاں جی اتھارٹی رہنے والا ہے اور اس کی غلبہ و قدرت و اتھارٹی کو وہ ذات کمال قداست و پاکی و عن حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے دنیا میں کسی کو قدرت مل جائے تو غلط یوز کرتے ہیں ہاں جی لیکن اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا علم ہے اس کی حکمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے این حکمت کے مطابق جو ہے حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کمال ہے اور اسی نقطے کے ساتھ محمد الملک ایسے بادشاہ ہیں القدو جو ہر اے و سے پاک و پیدا جو بادشاہوں میں ہوتی ہیں اور اعلیزیز اور معیشیز میں غلبہ رکھتا ہے لیکن اس کے غلبہ جو ہے ناجائز طریقے سے غلبہ تسل نہیں جماتا ہے بلکہ الحکیم وہ حکمت کی بنیاد پر وہ کسی کو نظام میں ہراتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر حکمت ہے کسی دشمن کو نیست و نابچ کرتے ہیں اس کے اندر بھی حکمت ہے کسی کو باقی اور زندہ رکھتے ہیں اس میں بھی حکمت ہے تو لہٰذا یہاں ہر جو, شاہد جو اے اے اے اے اے اے اے ہے شاید میں جو ہے یہ توجہ عالمہ کہ وہ ذات ایسا بادشاہ شاد سے تو ہر قسم کے ایب و نقص و کمزوریوں سے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ہر چیز پر غلبہ و قدرت و اتھارٹی رکھنے والا ہے اور اس کی غلبہ و قدرت و اتھارٹی کو وہ ذات کمال قداثت یعنی پاکی اور پاکی اور حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے اللہ یہ اس کی خاص غرض ہے ذات اقدس کی انہیں عظمتوں کی وجہ سے ذات اقدس کی انہیں عظمتوں کی وجہ سے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب تو کرہن خوشی سے یا ناخوشی سے خواہی ناخواہی اذات اقدس کا تصبی و شناکان ہے سب لہذا بندہ مومن کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ زبان پر سب قدوس ان کو جاری و ساری رکھیں اللہ تو ہر و نغس سے پاک و پاک ظاہر کہ کر یہ ود زبان رکھیں تاکہ تمہارے دل و دماغ و عقل و شعور و نفس و روح میں باقی آ جائے انسان کی جو باتیں نہیں جب وہ ان قدوسن جب آخلوں سے دل سے پڑھتے رہیں گے تو اس کا سمنا یہ ہوگا تاکہ تمہارے دل و دماغ و, و شعور و نفس و روح میں پاکی آ جائے اور ایک پاک بات انسان کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزار سکے اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک یہ ساری جو ہے نصیحت یہی ہے بہن کو ہاں جی کیا ہم اپنے دلوں کو پاک رکھے دلوں میں ہر قسم کی ناپاک دل کو صاف ستھرا رکھیں دل کو جلا بخش جل صاف ستھرا ہوگا اتنا جلیاتی الٰی کے لیے علم معرفت کے لیے حکمت کے اخذ کے لیے سزاوار ہوتی ہے جتنا اس پر گرد و غبر آئیں گے فش کو حجر کو جیسے گرد آلود ہو جائیں گے گند ہو جائیں گے بدبودار ہو جائیں گے علمی حقائق کے ادراک سے وہ روز بروز دور ہوتا جاتا ہے اور علمی حقائق درگ نہیں کر پاتا آپ جانتے ہیں تصوف کے جو بزرگان ہیں ہمارے ساتھ کے اولیاء کرام ہیں اعمٰ اللہ علیہ وسلم کے سارے زور اور توجہ انسان کے دل کو پاک کرنے پر ہے انسان کے روح کو پاک کرنے پر ہے کو پاک کرنے پر ہے اگر یہ چیزیں پاک ہو گیا تو سمجھے یہ پاک و پاغدہ انسان ہے ہاں جی ایک منصف مزاج انسان پاک پاغدہ انسان ہے لیکن اگر ہم نے دل کو ناپاک رکھا دل کو پاک نہیں کیا اس پر توجہ نہیں دیا صرف ظاہر عمل بچا لاتا لائیں بچا لاتا رہیں تو یہ ہمارے چندان فائدہ نہیں خزان غزم ان مقدس آسما کو پڑھنے کا اصل مقصد یہ کہ ہم اپنے اندر پاکی پیدا کریں پاکیزگی پیدا کریں ہم ایک پاک و طیب اور ہمیشہ مثبت سوچ رکھنے والا معاشرے کے لیے فلاح کے فلاح کے لیے سوچنے والا مذہب و ملت کے فلاح کے لیے سوچنے والا اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا اسلام کے لیے کہ حق میں جو ہے بھلائی سوچنے والا انسان بن جائے ان مقدس آیات سے سنوال لے کر کہ ہم جو ایک پاک و پاکزہ اور طیب اور مخلص نو انسانی کا ایک مخلص خدمت گزار بننے کے توفے کوشش کریں میری دعالیہ تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں سے فیض عام ہو کر ایک نورانی زندگی اور سچمش نور بخش اور نور دان نور بننے کا علامہ ہم سب کو توفیق دے دیں کہ ہم علمی حقائق کو جانیں سمجھیں اور ان کو سینے میں اتاریں دل میں اتاریں اور پاک و تاج پاکزہ زندگی گزاریں اللہ ہم سب کی توفیقات میں عطا مسلمانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما